ایک دفعہ حضرت مولانا چر شرغ الدین شاہ دامد برکت ملعلیہ رول پنڈی والے وہ فرما رہے تھے کہ میں جلدی جل جلدی وضو کیا اور آ گیا اور حجبد الملک صدیقی صاحب رحمہ محرو انتظار میں دے کے نماز پڑھائیں گے جب میں نے جلدی جلدی سنجا وضو کر کے حاضری دی تو انہوں نے فرمایا کہ مولانا صاحب واپس چلے جائیے آرام سے اطمینان سے وضو سکا کر پھر وضو کر کے دوبارہ آئے اور پھر نماز پڑھائے تو اگر پیشاب کے کارن آنا بند نہیں ہو گئے اور کوئی بند وضو کرے گا تو اس کی وضو نہیں ہوتی اور جب وضو نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی اگر کپڑے نجس ہو گئے تو دوسری دفعہ جب صحیح طریقے سے وضو کرے گا پھر بھی نماز نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور وسعات سے بچنا بھی ضروری ہے